بارہ جس وارف بارہ زب دا دہگا کی چراور گڑی دہاگے زب ہے تریک مقصد داری بارہ ترکے زب ہے دا حوان کی چراور گڑی کروا ذکر کئی آن بل آشران بھی نارا یارسول اما تکن زکات الا من بلحق ورن کی یہ زکات مانا زب ہاں زکات المات ان نے برا دی ورن کی نا اما من لبا ملق ان دے دو کی کی کی کی ان مقامات تو گرگستی لکھے گی فو اخ کے فو مرے کی دا مقام دینا دے جیتوی لکھے گی لبا مری دا نہ گٹھونے حلق نہ ان دادوں مقامات تو زب ہے نہیں دی وہ لکھے گی مگر فتح دو مقامات کی چیو گرگست نے اسرا ایا مرے خاد کی کستان کاربس رام مقصدیثر گئی انہیں ففاخ کی نام کافی کی گی چونکہ دام سرم تخرا دا. دا فضبیاری کی رف اختیاری کی ربو دعود جگر گئی فلفاخ مہارا تو نسیکی کیگی نو کافی کیگی داتان فل خفص مطلق حیوان کے نے فضا فخداری کی نو کافی گی الا بالمترجیا ا ہ حیوان چر اور غلیذارنا او دارں یہ حیوان چ متوحش نے متوحش متنفریں کہ داگے ہر ز مسبح دے گویا بزر اور اثر کتے پغیب سے ورزی نامرداری گی بدن نے بسے چھاڑو ا جانزاں گزار کا فیوز ہے ولگی ذوین تروان شنے کافی کیگی یا سیرانی حیوان یا قرآنی حیوان متوحش شو او دلیلی نفو چارو او گزارو شو گلو گیدا نحاقا کافی گیگی پاتو شد دب حق تیاری نحاقا که حر زیرد آگیم دا غدو مقاماتی یا لی بدا او یا حق دیم